اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دیائی والے کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے ہیں اللہ پر امان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یکہ کرتے ہیں اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے